رسمین شیطان بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمين الحمد یہاں پر السلام اشتعراق کا ہے یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے اسی کو لائے رب العالمین ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے بنانے والا چلانے والا پالنے والا سب پر اختیار رکھنے والا جب آدمی سوچ سمجھ کر اس آیہ مبارکہ کو پڑھتا ہے کیونکہ سورہ مبارکہ کے اوپر تو علماء نے بہت ہی تفصیلی نکات پیش کیے ہر عالم نے اپنے علمی سرمایہ کے اعتبار سے اپنے حالات کے اعتبار سے اس صورہ مبارکہ کو تصدیق دیتے ہوئے اور وہ الہامی نکات جو اللہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر کھولے اسے بیان کیا اور اس کا بیان تو کبھی بھی حق ادا کرنے والا نہیں ہو سکتا میں جس شخص کے مختصر بیان جس مفسر کے بیان سے آپ کے سامنے کوئی چیز رکھوں گا وہ شیخ امام الدعوہ محمد بن عبد البحاب رحیم حدہ جن کا انداز ہمیشہ اپنے معاشرے میں ایک دعوت کو ابھارنا اس کی اصل بنیادوں پر اور جو منقراد ان کے مدے مقابل تھے ان پر توق کرنا وضاحت کرنا اور ہلا مارنا ہے ان کے انداز میں گرمی ہے ان کے انداز میں دل پذیری ہے ان کے انداز میں عجیب کشش ہے اس شخص کے لیے جو سوچ سمجھ کے کام دے اور ان کے انداز میں ایک ولولہ اور کڑک ہے فرماتے الحمد للہ عبد العالمین پہلی آئے اس سے ایک کار جو سمجھ کر پڑتا ہے ایمان لا کر پڑتا ہے اس کی طبیعت ربیض الجلال بل اکرام کی محبت سے بھر جاتی ہے کہ جو بھی میں اچھی چیز دنیا میں دیکھتا ہوں جو بھی مخلوق کی خوبصورتی بھلائی خیر ہے حقیقت وہ اللہ کی خیر ہے اگر اللہ کسی کو خیر سے امکنار نہ کرے کسی میں بھلائی کو باقی نہ چھوڑے کائنات کے توازن کو ختم کر دے دن رات میں رات دن میں گھسنا شروع کر دے مرد عورت بن جائے عورت مرد بن جائے اور کبھی جانور بن جائے سب کچھ پر وہ قابل انسانوں کے گھر درندے پیدا ہونا شروع ہو جائے سب خیر میرے مالک سب تعریفیں جتنی نظر آتی ہیں مخلوق کی حقیقت میں یہ سب تیری تاریخوں پر شہادت دے رہی ہے کیا تو اتنا قابل تعریف ہے کہ کسی شہر میں اصلا حقیقتا اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی تعریف نہیں سب تیری مرحمت کردہ تو کتنا زبردست احسان کرنے والا ہے کہ تیری اس دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کو گرو گلو لا تا سوہا تم ان کا شمار کاری نہ سکو گے مشہور واقع ہے کہ ایک شخص نے کہا کو خوشی کرنا چاہتا ہوں ایک پادری جو کافر تھا اس کے اندر بھی کوئی لت موجود تھی اس نے کہا کیوں اس نے کہا پانچ منٹ دیتا ہوں جو سمجھانا چاہتے ہو سمجھا دو اس نے کہا بس ایک بلکہ پانچ منٹ پادری نے مانگے اس سے تو اس نے دے دیے پانچ منٹ اس نے پانچ منٹ میں کہا کہ کیوں کرنا چاہتے اس نے کہا یہ مایوسی یہ مایوسی یہ مایوسی یہ مایوسی اس نے کہا اچھا کھیلو یہ تین چار چھ باتیں میں نے لکھ دی آئی اب آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہے وہ گنتے اب جب وہ نعمتیں گننے لگا تو بس پانچ منٹ ابھی گزرے نہیں تھے اس نے کہا بس رہے تو تم نے تو سارا مزے ہی خراب کر دیا حقیقت یہ ہے کہ آدمی نبی علیہ سلاۃ اسلام نے فرمایا کہ اپنے سے کم تر درجہ سے شخص کو دیکھے تو اس سے اللہ کی محبت سے دل بھر جاتا ہے جب اللہ کی تعریفوں پر اس کی نظر جو ہے وہ جم جاتی ہے اور العالمین عالمی یہ کہ پورے جہانوں میں ایک ہی نظر آتا ہے ہر طرف جو سب کی پرورش کر رہا ہے سب کے ساتھ اس کا معاملہ احانگ کا ہے رحمت کا ہے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا اگر دنیا میں الہین ہوتے لفافہ دا تو دونوں ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے اور فساد کا شکار ہو جاتی ہے دنیا اور وہ ایک دوسرے سے ضرور کبھی نہ کبھی تو ٹکرا جاتے یہ ایک ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اتنی بڑی کائنات اتنی بڑی کائنات کہ آج آپ سب کچھ جانتے ہیں جغرافیہ کا علم کہاں تک پہنچ چکا ہے اس آیت سے وہ کہتے ہیں کہ کارے کے اندر جو ایمان والا اللہ کی محبت اجاگر ہوتی ہے اور محبت کے بغیر قربانی ہو ہی نہیں سکتی اور محبت عبادت ہے ولّہ جینا آمن ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے اشد اللہ اللہ کی محبت میں شدید ترین تو محبت کرنا عبادت ہے تو کیا کسی اور سے محبت کرے تو وہ شرک ہو جائے گا کفر ہو جائے گا ہاں ایک شبد میں کفر ہوگا ایک شبد میں کفر نہیں ہوگا کفر کس شبد میں ہوگا جبکہ اس کی محبت مستقل جدا ایک محبت ہو دل کے اندر دو بج ہو جائیں گے اللہ کی محبت سے مشروط ہو ہر ایک کی محبت اللہ کی محبت سے مشروط ہو یہاں تک کہ اگر وہ گناہ کے کاموں سے محبت کرتا ہے تو ان کو گناہ تسلیم کرے تمام علماء اس پر متفق ہیں جب گناہ کو گناہ نہیں تسلیم کرتا جب اتنی محبت ہو جاتی کسی گناہ سے کہتا ہے اس میں کیا ہر جانا لاہر اچھی اب کافر ہو گیا اس لیے کہ اب اس گناہ کی محبت اس کے دل میں الاہ واحد کی محبت کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو گئی ایک انداز کی محبت ہے اس کے مقابلے میں مستقل محبت ہے اس چیز کی وہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ معمولی سی چیز کیوں نہ کہ وہ شخص بہت شوقین ہے شراب کا جب سے شراب حرام کہی جاتی تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں حرام نہیں مانتا تھوڑی بہت میں پیتا ہوں اس سے بہتنا میرے اندر کبھی نہیں دیکھا گیا آپ گواہی دے لیں مجھے اپنے اوپر کنٹرول ہے میں اتنی پیتا ہوں طبیعت چست ہے اسے کہا جاتا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اث کرا تصویر پکریلو حرام جس کا زیادہ نشہ دے تھوڑا بھی حرام ہے آرشت صدیقہ سے بخاری میں روایت ہے دوسری یہ بھی صحیح روایت ہے کہ اگر آٹھ سے نشہ دے تو چلو بھر بھی حرام تو کہتا ہے کہ بس یہ بات میں نہیں تصویر کرتا تو کہاں کیونکہ اب محبت مستقل اثر چھوڑ گئی ہے دل پر اب اللہ کی محبت کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی اب اس کا نفس جو ہے اس کا علاقہ بچ گئے اب یہ محبت کو پرشت اور اگر اللہ کی محبت کی شرط اس پر چھاپ موجود ہے پہرا موجود ہے یہ سر جھکائے ہوئے کہتا ہے کہ میں گناہ گار میں صدا کا مستحق ہوں میرے لیے معافی کی درخواست کرو میں آئندہ کر لی توبہ کرتا پھر یہ بیچارہ چارہ سن ہے تو یہ گناہ گار ایسے صحابی سے بھی ہوا تھا جانتے وہ بار بار اس غلطی کے ارتقاب کر بیٹھتے محفل رسول میں آتے انہیں مارا جاتا سزا دی جاتی وہ سزا برداشت کرتے اس لیے کہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے تھے ایک صحابی نے اٹھ کر یہ کہا کہ اللہ کے نان تو اس پر کتنی دفعہ یہ پیتا ہے پھر آ جاتا ہے اور مار کھاتا ہے تو نبی علیہ صلاح نے فرمایا اس پر لانت نہ کرو یہ بلدہ رسول یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ محبت ہی کا تو ثبوت ہے کہ ان کے سامنے اپنی ذنت برداشت کرتا ہے اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے تو یہ بشری تقاضہ کمزوری گناہ یہ غیر اللہ کی وہ محبت نہیں جو شرک ہے ہاں کوئی اس چیز سے محبت کرے جس چیز سے محبت کرنا اللہ کی محبت کو ختم کر دیتا ہے بس ان کو تاؤ سے محبت کرے کوئی صلیب جو ہے اپنی جیب پر سجا لے تو ابن باز نے بھی یہ فتوا دیا کہ اس کو بتاؤ کہ صلیب کیا کفر کے عقائد کا ایک مخفف ہے مگر اسے محبت ہے یا اس کے محبوب نے اسے یہ شریف دی ہے جو پوچھا گیا ہے مسئلہ اس میں یہی ہے کہ غالباً اس کے محبوب نے اسے شریف دی ہے خوبصورت بنا کر لٹکانے کے لیے تو وہ لٹکاتا ہے اس پر عقیدہ نہیں رکھتا تو یہ لٹکانا ہی اللہ تبارک و تعالی کی توحی اور اللہ رب العزت کے بارے میں جو عقیدہ اسلام نے بتایا ہے اس کا کفر انہوں نے کہا جب بتا دیا جائے اسے پتا نہیں ہے شریف کیا ہے سب کچھ بتا جب اس کو معلوم ہو گیا اب بھی لٹکانے کا ان اثر اقرار کرتا تھا وہ کافر وہ کافر ہے خارجن تو محبت کی وجہ سے قربانی ہوتی جی ہے یہ جو سر کٹاتے ہیں نا دن رات لڑکے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ایک پر کے برابر بھی نہیں سمجھتے اور ہر روز جانے ڈرنے یہاں تک کہ تواویز کے دل کاپ رہے ہیں اور ان کو ہر کونے سے اور ہر اس جگہ سے جس پر ان کی نگاہ نہیں جاتی ایک مجاہد نکلتا وہ دکھائی دیتا ہے چھوٹی سی گاڑی بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کہیں بڑی گاڑی کو چھوٹی کر کے آیا ابھی میرے سر لکھتے گا دس بارہ پہ لے جائے گا اور کبھی ڈاڑی موڈے کو دیکھتے دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے داڑھی مڈے اس لیے ہوگی یہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہر ایک اینچ اینچ سے ڈر رہے ارحمد لندہ یہ ان نوجوانوں کی اللہ کے ساتھ محبت اور یقین ہے کہ مالک کی محبت ہمارے لیے جنت کا باعث بنے گی اس سے ملاقات کی خواہش ہے اللہ اس مومن کی ملاقات کی خواہش رکھتا ہے جو اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے یہ حدیث سانح میں آتا ہے تو یہ محبت والی آیت ہے جو محبت کو اجاگر کرتی ہے الرحمن الرحیم اللہ تو الرحمن ہے بعض نے مفسرین نے کہا کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی وہ صفا ہے جو اللہ کا اسم بھی ہے وہ ہر وقت رحمت کرنے والا ہے بے شک کسی معاملے میں اس کی رحمت کی بارش ہو رہی ہو ابھی یا نہ ہو رہی ہو تب بھی وہ الرحمان ہر حال میں اررحمان اور جو قائم ہے ہم اس کی رحمت ارحمان کی وجہ سے قائم ورنہ کوئی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا اگر لو فض اللہ الناس الا ما کسب اگر لوگوں کو پکڑنے پر آتا ان کی کرتوتوں پر ما تارا علیہم اللہ زمین پر ایک کو نہ چھوڑتا یہ رحمتیں ہی ہیں اررحمان ہے ہر وقت ارحیم کے الفائی پر ہے اس میں جوش اس کی رحمت جب جوش مارتی ہے ہر ایک ہم میں سے جانتا ہے کہ میں بال بال بچ گیا میں اس خطرے سے اس طرح اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا کہ جیسے کہ میں بالکل اس میں جا چکا تھا تو مجھے کسی غیبی ہاتھ میں پکڑا اور باہر نکال دیا یہ ہر ایک کے ساتھ ہوا گننے پر آ جائیے ہم بھول جاتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو تو اتنے واقعات ہیں کہ ہم جمع نہیں کر سکتے کہ ہم مر گئے ہوئے تھے مگر ہم بچ گئے اور آپ بھی آج بھی موجود ہیں اور رحمت ہی رحمت ار رحمان ہے ار ہے،, ہے یہ رجا پیدا کرتا ہے امید گناہوں سے مایوس نہیں ہونے دیتا کتنے بھی گناہ ہو جائیں کتنے بھی نافرمانی ہو جائیں کتنے بھی ہم نے مواقع گنوا دیے عمر بڑی ہو گئی میں نے ڈاکٹر اقرار صاحب سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میری عمر تو اٹھائیس سال ہو گئی اور میں نے اب تک کچھ بھی نہیں کیا شیطان مجھے بس دامن گیر کرتا ہے کہ آئندہ تو کیا کر گا اتنا تو بڑا وقت ضائع کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ مایوسی ہے اور ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا آج ہی سے آپ اپنے آپ کو سنبھال لیجئے تو یہ انہوں نے اچھی بات کی اگر کہ الوجود ان کا غلط عقیدہ وادۃ الشبوت کا اللہ تعالیٰ اس سے انہیں توبہ کرنے کی توفیق کتاب فرمائے آمین وہ ان کا عقیدہ درست نہیں شرک شیئر کیا بہرحال یہ بات ان کی بہت اچھی تھی تو یہ الرحمن الرحیم آپ کو مایوس نہیں ہونے دیتا کچھ بھی حالات ہیں اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونا سوائے کافروں میں کسی کا کام نہیں ہے لا القوم کافروں کے علاوہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا یعقوب کا قول ہے علیہ السلاط السلام اپنے بیٹوں سے یوسف علیہ السلاط وسلام اور دنیا کو تلاش کرنے کے بارے میں کبھی بھی مومن مایوس نہیں ہوتا بلکہ جب حالات بالکل بند ہوئے جایا کرتے تو وہ کہتے ہیں یہی تو وقت ہے مدد کا جب اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ پوری دنیا تمہارے خلاف جمع ہو گئی اب تو ڈرنے کا موقع ہے اب کچھ کر لو فضالوں ایمان ان کا ایمان اور بڑھ گیا وکالو حسم الع ہونے والوں کی تو ایسے ایمان کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے یہ آیا مبارکہ رجا کے ساتھ امید کے ساتھ ہمیں نئی زندگی بخش دی ہے ہمارے ایمان کو جلا بخش دیے اور ہمیں پھر سے کمر کس کے اللہ کا بندہ بننے کے میدان میں کود جانے پر تحریک دیتی ہے تیسری آئے جو. مالک یوم الدین اب اس میں یوم الدین کا تصور ابھرتا ہے وہ دن جس دن رحمان ہوگا اور ہم ہوں گے کوئی وکیل نہ ہوگا ساری شیخیاں سارے دکھاوے کے عمل سب گیا ہو جائے کوئی اس خلوص کے ساتھ نبی اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا وہ کام آئے گا کوئی اس دن چھپا نہ سکے گا کسی شے کو اور حال یہ ہوگا کہ سارے بالکل معدر زاد نگے عائشہ صدیقہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ مرد اور عورتیں اکٹ گئی اللہ کے رسول کیا مرد عورتوں کی طرف نہیں دیکھیں گے یہ آپس میں فرمایا کہ اس دن عائشہ اتنی زبردست عجیب حالت ہوگی کہ کسی کو کسی کی ہوش نہ ہوگی اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی حتیہ کہ انبیاء اور رسول علیہ اس خلا رب نفسی رب نفسی پکارے گے اللہ میری جان اللہ میری جان اور باقی انسانوں کی بس ہم سنائی دے گی جیسے بیت اللہ میں ایک آواز آتی انسانوں کی بس یہ آواز ہوگی اور کسی کو بولنے کا چارہ نہ ہوگا حتیہ کی جبرعیل امین علیہ خلاط اسلام علام الرحمان سوائے جس کو رحمان بولنے کی اجازت جب اس دن کا تصور کرتا ہے تو کام سوچتا ہے پھر آنسو جاری ہو جاتے پھر اپنے گناہوں پر نظر پڑتی ہے تو کہتا ہے اللہ تب نے پکڑ لیا تو چھوڑے گا نہیں اللہ تیری رحمت شامل آج نہ ہوگی تو میں بچ نہیں سکوں گا یہی وجہ جو ایمان کے ساتھ قرآن کو پکڑ پڑتے ہیں یہ عادب قرا آپ دیکھتے ہیں کہ جہنم کی آیات پر بھی روتے ہیں جنت کی آیات آواز میں آپ یا جب کسی کا دن ہوتا ہے یہ کہتے ہیں ہو ہوگی تو میری بےزبتی ہو اور اس دن تمام کے تمام گھر والے جو ہیں وہ انتظار کے ساتھ اپنی آنکھیں اٹھائے اس مصنوعی جج کی طرف دیکھ رہے ہوتے یہ ظالم نے اللہ کے قانون کو ٹھیس لگائی اور وقت کا اسمبلی کا پاس کردہ دین جو ہے اس کے ساتھ فیصلے کرنے لگا دل جھڑک رہے ہوتے اور یہ شخص بھی منتظر ہوتا ہے کیونکہ اس سے قتل ہو چکا ہے اب پھانسی ملنے کے امکانات بڑے واضح ہیں اور معافی بھی ہو سکتی اس دنیا میں یہ حال ہوتا ہے کہ ساری رات مسلح پر گزرتی سب کی اور خیرات ہو رہے یوں اللہ یاد آیا کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح یاد نہ کیا تھا اور وہ دن جس دن کہ کوئی وکیل نہ ہوگا جس دن اللہ رب العزت جو ہمیں اتنا جانتا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا وہ پیدا کرنے والا ہے چھپے اور ظاہر سب ہاتھ میں دے دیے جائیں گے جب آ مال نامہ پکڑا جائے گا تو کہنا مالی حاضر کتاب یہ کس قسم کی کتاب مجھے دے دی گئی لا لال نوازر ولا رتم ولا کبیرتناہ میرا چھوٹا بڑا سب کچھ ہی گھیر رکھا ہے کوئی شہ چھوڑی کدھر جاؤں بچ تو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے عزا کا نا آبدو کا نقطہ کہنے کے لیے اب جو ہے یہ بالکل تیار تین چیزوں کی بنیاد پر ایزا کا نا ابود کا, کا حسر صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایزا کا نقطین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے عبادت تین چیزوں سے محبت سے محبت کے بغیر قربانی نہیں ہو سکتی جان قربان کرنا مال قربان کرنا وقت قربان کرنا غصہ پی جانا اور اللہ کے لیے قیمت ادا کرنا ایم کی محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے جتنی قربانی محبت کے ساتھ آج دنیا پر کوئی زیر و زندہ نہ ہوتا نہ ہوں انسان نہ جانور اگر اللہ ماں کے دل میں ممتا نہ ڈالتا یہ ممتا کی محبت ہے جو یہاں تک لے آتی ورنہ وہ بھی درندے ہیں جو اپنے بچوں کو مار دیتے تو محبت جو ہے اس کی وجہ سے قربانی دیتی ہے ماں ساری رات نہیں سوتی پھر بھی اس کے بچے کو کوئی کہتا ہے کہ یہ تو بچہ ماری جائے تو اچھی بات ہے تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں اس آدمی کو دیکھنا پسند نہیں کرے گی ساری چیزیں وہ کہتا ہے کہ اس نے تو تجھے کھا لیا ہے کوئی بزرگ کہتا ہے یہ تو مر جائے تو اچھی بات ہے یہ تو سوکھ کر کانٹا ہو گئی نہ تجھے جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے یہ بچہ کہتا ہے تمہیں چمٹ گیا تو وہ اپنا بچہ چیزیں سے لگا دیتی اس کو کالے سے بچے کے اگرد کو بڑا یہ محبت کی وجہ سے قربانی دے رہی ہے محبت قربانی پر ابھارتی ہے عبادت کی شرط ہے کہ عبادت عبادت پہ قربانی ہو, ہو اور یہ ایک پایا ہے عبادت کا دوسرا پایا کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے امیدیں کبھی ختم نہ ہو اگر مایوسی ہوگی تو عبادت نہ ہو سکے گی پھر تو خودکشی کرے گا پھر تو اللہ تبارک و تعالہ سے مایوس ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہے خوف امید اور اس کے بعد ہے خوف الاقنہ ابدوب علیہ نقص ہے خوف پیدا یہ خوف اور امید علم کے ساتھ آتی ہے علم جو ہے آدمی کو امید پیدا کرتا ہے اور خوف پیدا کرتا ہے اور ان میں ایک توازن قائم رکھتا ہے جو کہ رسول کریم کا راستہ ہے سند اللہ علیہ وسلم کہ المان بین خوف کر رہا ایمان خوف اور امید کے درمیان یہ نہیں اتنی امید ہو جائے کہ بس جی اللہ نے گناہ گناکاروں کو بخشنا نہ چمتوں ایسے ہی اتنی نیکیاں کرتے رہتے کبھی گناہ کر کے بھی دیکھا کروا نماز, نماز کا مزہ لینا ہے ایک شخص نے مجھے یہ کہا انہوں نے کہا ہر وقت نیکیوں کو پیچھے مت پڑو گناہ کرو تاکہ تمہارا دل نرم ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تمہارے دل میں داخل ہو یہ ایک باطل تقسیر ہے گمراہ کن تقسیر ہے مرجیا کا یہ عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی گنا کر لے شر کو ہو جائے ایمان اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے مرجیا کا عیدہ ہے باقی کلمہ تو پڑھتا ہے نا خا مسلمانوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دے وہ انہیں پیستے رہے گا ناموں بے میں بھیج ہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا رہے اللہ کے بندوں کو ڈھونڈتا رہے اور اس طرح سے ان کے لیے کڑکی لگاتا رہے چوہے مارنے کے لیے لگائی جاتی ہے تب بھی مومن علی کلمہ پڑھتا ہے نا بیچارا آپ بیس اللہ پر کھڑے ہو کر آزان دے کر آیا یہ الزاح ہے یہ امید میں غلوم اور حوص میں غلو کیا اگر یہ بیلنس نہیں ہے اس کا علم متوازن نہیں ہے اہل سنت کے علماء سے لے لیا جو علماء سب سے پہلے صحابہ ہیں جب تابعین تابعین ہے وہ راستہ جو ان سے محفوظ چلا آ رہا ہے علماء حقہ کے حقاقہ وہ متوازن ہے اگر توازن بگڑ گیا خوف ہی خوف ہو گیا تو خواہ دے کبیرہ گناہ پر لوگوں کو کافر کہا کہا کہ اللہ تبارک مطالعہ فرمایا اور رسولہ جتنے اللہ اور اللہ کے رسول کی نا کی وہ گمرا ہوا سری گمرا ہوا جہنم میں چلا گیا حالت فرمانیوں میں اور گناہوں میں دو درجے ایک وہ گناہ ہے جو ایمان کی ضد ہے قلت ہے توحید کی ضد ہے شرط ہے اسلام کی ضد ہے. ہے وہ تو باقی جہنم میں رہ جائیں گے کر توبہ رکھیے ایک وہ گناہ ہے جو توحید کے مخالف تو ضرور ہے اسلام کے مخالف تو ضرور ہے ایمان کے مخالف تو ضرور نہیں ہے زند نہیں الٹ نہیں ان سے ایمان کم ہوتا ہے توحید کم ہوتی ہے اسلام کم ہوتا ہے بندہ گنا گار ہوتا ہے اسلام کا درجہ اس کا گر جاتا ہے اللہ کی ولایت میں نچلے درجوں پر آ جاتا ہے مگر اللہ کی ولایت سے کوئی بھی مومن نہیں نکلتا گنا گار سے گناگار سے اللہ علی گلینہ آمرو اللہ سب ایمان والوں کا دوست ہے یوں خرید میرا گل نماز انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے ود لدینا کامارو او اور جو کافر ہیں ان کے دوست تاغ ہیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں وہ اپنا نقص کیوں نہ ہو اپنی عقل کیوں نہ ہو کوئی بت کیوں نہ ہو کوئی قبر کیوں نہ ہو کوئی وقت کا حاکم کیوں نہ وقت کا قانون کیوں نہ ہو اپنے برادری کے طریقے کیوں نہ ہو اپنے ملک کی ریت کیوں نہ ہو اور کوئی ایسی چیز کیوں نہ ہو جس سے اسے محبت ہو چکی ہے یو وہ تعبت ہے یوں کو یہ خوارج ہے جن پر خوف اتنا تاری ہوا کہ اللہ کی امید جاتی رہی ہر ایک کو کافر کر دیا کبیرہ گناہ کے مرتخب کو کافر کر دیا تو محمد بن عبد البہاب کہتے ہیں تینوں چیزوں میں تمہیں پورا ہونا چاہیے نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے محبت سے تیرا دل بھرا ہو تب تو قربانی کر سکے گا اور علم کے ساتھ صحیح علم کے ساتھ تو ایسا مزع نہ ہو کہ صرف امید ہی امید نہ ہو بلکہ خوف بھی ہو اور خوف ہی خوف نہ ہو. امید بھی ہو وہ کہتے ہیں اگر صرف محبت رہ گئی تو پھر صوفی بن جائے گا پھر اور وقت محبت جذباتی طور پر محبت کو ڈھونڈتا پھرے گا اور اس محبت میں وہ حرکتیں کرے گا جو حرکتیں جانوروں سے بدتر ہوں گی جو صوفیاء نے کی محبت ہی محبت کے پیچھے پڑے رہے باقی دونوں چیزیں بھول گئے اور اگر تو خوف ہی خوف ہوگا تو لوگوں کو کافر بناتا پھرے گا حتہ کہ وہ وقت آیا شفر حوالی لکھتے دیگر علماء بھی لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہاں تک سوچا کہ میں بھی مسلم ہوں کہ نہیں اور دن میں وہ کہتے ہیں کہ میں پچاس دفعہ اپنے آپ کو کافر کہتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں اللہ کی رحمت کو خود کے لیے بھی تنگ کیا لوگوں کے لیے بھی تنگ کر دیا اور اگر امید امید باقی رہ گئی خوف جاتا رہا تو پھر تعاجی کلمہ وہ تو آیا نا ہر گنا پر دلیر ہو گیا تو محبت امید اور خوف تینوں جو ہیں ان میں ایک توازن ہے اہل سنت کے منہج میں اس کے بعد ای کا نا اللہ ہم یہ تینوں چیزوں کے ساتھ تیری عبادت کرتے کا نسطین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے تو اگر مدد میری مدد شامل ہے حال نہ ہم عبادت کا حق نہ ادا کر سکیں گے سب سے پہلے اس عبادت کرنے پر مدد مانگنا ہے کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے جن کو وہی قائم رہتے اللہ اپنے نبی کو لولا ان پلیلہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھکنے کی طرف مائل ہو جاتے یہ نبی کا حال ہے علیہ اسلام امام البیا امام تو اللہ سے ثابت کرنی مانگے سب سے پہلے توحید پر کہ عبادت اللہ کی اکیلے اللہ کی بغیر اس کو جھوٹا کیے بغیر اس میں غیر اللہ کی عبادت شامل کیے کر سکے تاکہ کامل قبول تو ہو وہاں پر صرف خالص چیز قبول ہوتی ہے نہ خالص اور بناوٹی چیز اور ملاوٹ والی چیز اللہ نہیں قبول کرتا اس دنت سے عوت اب سیدھا راستہ مانگتا ہے اب طلب ایک ہی رہ گئی ہے باقی کہ وہ جو راستہ ہے جس پر تو راضی ہوا کرتا ہے وہ اس کی رہنمائی کر دے ہر معاملے میں مجھے رہنمائی کر ہر وقت مجھے رہنمائی کر ہر آن ہم محتاج ہیں کہ رہنمائی کی جائے سیراک اللین ان ام اس راستے کی تقسیر آ گئی کون سا کن کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا وہ کون ہے نبیین صدیقین شہداء صالحین ان کا راستہ جب ان کا راستہ معلوم نہیں کرے گا کیسے چلے گا معلوم ہو کر فرض ہوا کہ ان کا راستہ معلوم کرے غیر المحوب علیہ نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو غزرناک ہوا اور جو گمراہ ہوا کن پر ہوا صحیح تفسیر کے مطابق یہود کا راستہ محبت میں غلو کرنے والے نسارہ کا راستہ یہود کون ہیں؟ علم کے غرے میں مبتلا تھے اور ان کا غلو تکبر کی نسل سے تھا یہ علم کی وجہ سے بہت امید لگائے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کیا تھا نام و احبا ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں فری ہوں علم یہود کے علماء کو ان کے علم نے جو ہے روکے رکھا تھا وہ نبی کی عطاط کرنے والی سلاط اسلام جبکہ انہیں سچا مانتے تھے کہتے تھے کہ نہیں باوجود اس کے کہ ہم سچا مانتے نبی یہ آنا چاہیے تھا وہ بنو اس ہاتھ میں سے آنا چاہیے تھا اگر بنو اس ہاتھ میں سے ہوتا تو ہم مان لیتے ورنہ یہ تو ہماری بڑی جلت ہے وہ تکبر میں تھے اپنے علم کی وجہ اور نہ سارا جاہل تھے اور صوفی تھے محبت ہی محبت کرتے رہتے تھے اور اپنے تصوف میں گمراہ تھے تو ان ساروں کے راستے معلوم ہونا ضروری ہے انحم کا علیم کا کون سا راستہ تبھی چلے گا راستہ معلوم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ گمراہوں کا اور جن پر اللہ غزرناک وہ راستہ معلوم ہونا ضروری ہے اس وقت کے لوگوں کا صرف راستہ نہیں تصدیق معلوم ہونی چاہیے کہ اس راستے کی روشنی میں آج وہ لوگ پہچانے جوہان کا راستہ چل رہے ہیں تاکہ ان کا دوست بن جائے حزب اللہ میں سے ہو جائے اللہ کی رحمتیں جماعت پر ہیں ید اللہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اللہ ہمیں جماعت بننے کا حکم دیتا ہے اسلام کے اکثر احکام جماعت کے احکام ہیں فرد کے لیے بھی ہیں اور جماعت کے بھی ہیں اور بہت سے وہ احکامات ہیں جن پر عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ جماعت نہ چل رہی ہو آدمی گناگار ہو جاتا ہے اس لیے جماعت بنے انعام تعلیم ان کے ساتھ اپنی ٹولی بنائے اپنا جفا بنائے اور غیر مقدوب عالیہ تب اس نے خلوص نیت کے ساتھ کہا کہ اپنے معاشرے میں سے ان کو پہچانے جو ان کا راستہ چلتے ہیں جن پر اللہ بدرناک ہوا اور جو ان کا راستہ چلتے ہیں جو گمراہ ہوئے تاکہ ان سے بچے ان سے دور رہے ان کا دوست بنے ان کی دشمنی کا اعلان کرے پھر عامین اللہ کو کر سم عام کچھ سوال ہے جاوید احمد غامدی ایک بھٹکا ہوا گمراہ انسان ہے اللہ کے دشمن سے ہے اور اس کے زیادہ یعنی رسائل اور کتابیں پڑھنے کا تمہیں موقع نہیں ملا میرے ساتھ یہ بیٹھتا اترا ہے جس وقت اس کا طلوع ہوا اور یہ درخت دینے لگا اور بڑا قابل ہم نے محسوس کیا کہ ہم اس کے قریب گئے کہ شاید اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام دے تو اس شخص نے و رائے کا راستہ اختیار کیا اور اب اس کی کتاب میں یہ ریٹن میرے پاس موجود ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ آئے قاتل اللہ باللہ ولا بالیوم آخر ان کے ساتھ کتاب کرو جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے رسول اور جو اللہ نے حرام اور اس کا رسول نے حرام بتایا اس کو حرام نہیں مانتے وَلَا دین الحق اور دین حقین حق نہیں کو پہلے کتاب نہیں حق تاہو جزیا تعین حتٰ کہ اپنے ہاتھ سے زمین ہو کر جزیا کے ان سے لڑائی کرو اور اب یہ ریسلات اِس نام لڑے صحابہ لڑے تاب ہمارے سلاطین خلافہ اور ہمارے علما نے جزیا کے ابواب باندھے یہ کہتا ہے کہ یہ لینے کا آق تابعین تک ختم ہو گیا کیونکہ عذاب اشت کی ایک شکل پہلے جب رسول کی تقزیب ہوتی تو اللہ قوموں کو مٹا دیا کرتا تھا اب کیونکہ رسول آخری تھا علیہ سلاط اسلام تو اللہ نے مٹایا نہیں یہ ادو نے سارا کو بلکہ انکار کرنے والوں کو مہلت دے دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابین ان سے لڑتے رہے تاکہ اس مہلت میں ایمان لانا چاہے تو لے آئے جب وہ ایمان نہیں لائے تو ان سے اتنی دیر میں جزیا وصول ہوتا رہا اس کے بعد آج تک اس دور سے آج تک کسی کو جزیا لینے کی کوئی بھی قرآن کی روشنی میں اجازت نہیں ہے کوئی حقدار نہیں جزیا لینے کا گویا کہ امت جو آج تک جزیا وصول کر بیٹھی ہے جس کی شاید اگر مقدار جمع کی جائے تو امریکہ کو ساری امت سارا اپنا فرمایا دے دے تو واپس نہیں کر سکتی یہودون سارا کو وہ دیا جو آج تک وصول کیا ہمارے فلقاء نے ہمارے سلاطین نے ہمارے علماء کے فتحوں کی روشنی تھی تو وہ گویا کہ بغیر کسی ہفتے لیتے تھے سب جاہل تھے قرآن سے اور سب نے ایک گونڈہ تک وصول کیا یہودون سارا بتائیے یہ کس قدر بڑا پان ہے سلف صالفین یہ ریٹن ہے پھر احکام و توریس میرے پاس اس کا رسالہ ہے جو عربی میں لکھا اور عربی بھی اس کی بڑی ناقص ہے اس میں اس نے کہا کہ میں جو وراثت کو تقسیم کرنے کا فارمولہ قرآن کی آیتوں سے نکالا وہ یہ ہے اور افسوس کے فقہا ان آیتوں کو نہ سمجھ سکے اور ان کو ویران کوئے میں پھینک دیا ویا مت جب اور سارے کے سارے بھٹک کرے اول اور رد کبھی بچ جاتی ہے وراثت تو پھر اسے باقی حصہ داروں پر تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کرتے ہیں ان کے تناسب سے کبھی کم پڑ جاتی ہے تو سب کا حصہ کم کر کے برابر کرتے ہیں یہ ساری ان کی جو ہے کیلکولیشن نے اور آیات کو نہ سمجھنے میں سب ان کی نالائکی کا نتیجہ ہے یہ دوسرا واقعہ تیسرا واقعہ اس شخص کا یہ ہے کہ ایک عالم سے ہمارے پاس بھٹکے ہوئے وہ بخاری کی صحیح احادیث کو دعیت کہا کرتے تھے تو بڑی بے کی بدنامی ہوتی جلیل ہوتے والے میں رہتے تھے تو بہت بےزتی کرواتے تو آخر اس نے انہیں کہا یہ نہ کرو آپ صاحب یہ کرو کہ بخاری کی جو حدیثیں بر بھی اعتراض والی نہیں ہیں نا ان کو جمع کر دو مجموعہ بنا دو میری بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا حافظ صاحب سے کہ حافظ صاحب بلکہ جاوید سے پوچھا تو جاوید صاحب یہ بخاری میں کتنی آبادی سے یہ ہے وہ ختم کر دیں گے تو حافظ صاحب نے پوچھا کیا خیال ہے ہاف صاحب کہتے ہیں ففٹی پرسینٹ بخاری ختم ہو جائے گی یہ ان کا حال ہے ان ظالموں کا اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ ضیاء کے وقت میں ہونے والے جہاد کو جہاد کہتے ہیں اس بات سے کہ امیر المومنین کے قیادت میں ہو رہا تھا بات کی سب دہشت گردی اور ابو بشیر نے جو جہاد کیا نبی علیہ صلاط اسلام کی زندگی مبارک میں اس جہاد کو غارت گری کہتے ہیں ابو بصیر کی باقاعدہ ریٹن نے اس کو کہتے ہیں ابو بصیر کی غارت گری نبی علیہ سلاحت السلام کے معاہدے پر کچھ اثر انداز نہیں ہوتی کیونکہ نبی علیہ سلاط اسلام کا معاہدہ یہ تھا کہ واپس کر دیں گے انہوں نے ابو بصیر کو واپس کر دیا وہ چلے گئے اور جزیرے میں لوٹتے رہے کافروں کو یہ اس کے نزدیک غارت گری ہے اور نبی علیہ صلاحت اسلام اس سے بڑی ہے اس لیے کہ معاہدے میں یہ تھا واپس کرنا انہوں نے کر دیا اللہ کے بندے وہ اللہ کے رسول ہیں اور اسلام کے رسول ہے جب ایک مسلمان غارت گری کر رہا ہے تو نبی علیہ السلاط اسلام معذ اللہ اشتخل اللہ کس طرح اس ذمے سے بری ہو سکتے ان پر نبی کی حیثیت رہنمائی کرنا فرض ہے کہ اسے کہیں کہ نہ غارت گری کرو کیا مجاج تھی کہ ان کے ایک لفظ کے مقابلے میں ابو بصیر نافرمانی کا رویہ اختیار کر دے نبی علیہ سلاط اسلام کو انہیں حکم دیتے کہ ان کی تلواروں کے نیچے لیٹ جاؤ تو وہ لیٹ جاتے کیا جا جا اسماعیل لیتے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کی خواب کے بعد کیا اللہ کے رسول کے صحابہ ایسے نہ تھے وہ غارت گری ہونے بھی نبی علیہ اللاط اسلام نے کئی سال اور کئی مہینے تو کون مجرم ہوگا معاذ اللہ افطر اللہ نو زب یہ ظالم وہ شخص ہے جو اپنی اکڑ میں آ کر پہلو کے راستے کو ملیا میٹ کر کے اپنی نئی تفصیل کے معانی جو ہے وہ لوگوں بیان کرتا ہے پردے کا مذاق اڑاتا ہے کبھی موسیقی کو حلال کرتا ہے کبھی یہ وقت کے جہادیوں کو نوجوانوں کو سب کو دہشت گرد اور فساد اور والا قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یعنی بطیر کی طرح غیرت گری میں مبتلا اعوذ باللہ من کا یہ اہل سنت کا دشمن ہے یہ آدمی صحیح منحج پر نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں اس کو سننا حرام ہے اس واسطے سے ہر آدمی میں اتنا علم اور اتنی عقل نہیں ہے کہ اس کی خرابیوں کو جانچ سکے صرف اس شخص کو اہل سنت کے علاوہ علماء کو سننا جائز ہے جس کے پاس اتنا علم ہو کہ انہیں پرکھ سکے ابن تعمیرہ نے کہا کہ اگر میں نے رد نہ کرنا ہوتا تو میں فلسفیوں کا اور منطقیوں کا کلام کبھی نہ پڑھتا نہ میں صوفیوں کا کلام پڑھتا اور نہ میں قریب کبھی ودارتھیوں کا کلام پڑھتا میں ہمیشہ قرآن اور سنت ہی صرف پڑھتا کیونکہ مجھے رد کرنا مقصود تھا اس لیے پڑھنا پڑا بڑے بڑے علماء نے مرزا غلام قادیانی کا کلام بھی پڑھا تاکہ اس کا رد کر سکے مگر عام آدمی جب پڑھتا ہے اس کے یہ پرائیویٹ کتاب آپ نے پکڑی ہے کہ ایسی اس خبیز کو دیکھنا چاہتا ہوں لانچی کیسے چکر چلاتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے تین مہینے سے حضرت مسجد بھی نہیں آیا پتہ چلتا ڈھڑ بھی صاف ہو گئی اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس اٹھنا بھی ان کے ساتھ ہے اور باتیں اس قسم کی کرتے ہیں کہ یہ حدیث اصل میں محفوظ نہیں ہے اور یہ ساری قرآن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پتہ چلا کہ نئے گئی کتاب کیونکہ اپنے پلے فرمایا نہیں تھا بھائی تو کیوں اس کھڑا ہوا ہے اس کام کرو جس کی تیرے اوپر طاقت نہیں سب تک مست اتنا ڈرو جتنی استطاعت ہے وہ کام کرو جس کی قوت اور قدرت ہے وہ کام علماء کا کام ایسے شخص کا رد کریں اور ایسے شخص کو سنیں ہمارے پاس وقت کتنا زندگی کا تھوڑی سی مولت ہے ہمیں چاہیے کہ صرف مخلص اہل سنت علماء جن پر مہر ہے سنت کی بس انہی کے ساتھ بیٹھے اٹھے انہی سے سنے اور اپنے دین کو پہلے اچھی طرح جان دیں ان بنیادوں پر خوب مضبوط ہو جائیں پھر ان گمراہ لوگوں کے رد کا سوال آتا ہے وہ بعد کا مرحلہ ہے م. بس م.